چار پیسے آتے ہیں دوسروں کو غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے اختیارات ملتے ہیں میں کیا میں بھائی تیرے جیسے کئی آئے کئی گئے جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس سیٹ پر کئی آئے کئی گئے کئی آئے کئی گئے کئی آئے کئی, آئے کئی گئے رہنا تو نے بھی کوئی رہ اکڑ کس بات کی اکڑ کس بات کی حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا رائی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا آج ہمارے افسروں میں تکبر ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اکثر افسروں میں تکبر ہے اکثر مالداروں میں تکبر ہے میں تو مینو جاندہ نہیں ہے گا جاہل کہیں کے, کے احمد کہیں کہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں تو مینو جاندہ نہیں ہے گا اللہ پیٹ میں درد کیوں کرتا ہے تاکہ تیری میں نکل جائے سر میں درد کیوں کرتا ہے کان میں درد کیوں کرتا ہے بخار کیوں چڑھاتا ہے پنسی پھوڑا کیوں نکلتا ہے بیوی بی کیوں بیمار ہوتی بچے کیوں بیمار ہوتے تاکہ تیری میں نکل جائے ہاں انسان کچھ بھی نہیں ہے اللہ کو بندے کی توازو پسند ہے عاجزی پسند ہے کچھ نہ ہو نا ہم کچھ نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے جو توازو اختیار کرتا ہے چھوٹا بنتا ہے اللہ خود اسے بلندی آتا فرماتے ہیں اور جو خود بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے ہاں اللہ کو توازو پسند ہے حاضی پسند ہے دلوں کو صاف رکھنا پسند ہے شریعت کا مزاج کیا ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اپنی خامیاں دیکھو سب میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی, بھی, بھی ہیں شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیوں پہ نظر لے جاؤ اپنی خامیوں پہ نظر لے جاؤ گھروں کا ماحول خوبصورت بن جائے گا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبتیں ڈال دے گا عزت اسے نہیں کہتے جی سر جی سر سر سر سر, سر. یہ کوئی عزت نہیں ہوتی میں نے ایک کیا تو اس نے اپنے افسر کو نا اتنی بڑی گالی دی اور کہتا میں ادھر جا رہا ہوں اس لیے میں آ نہیں سکتا ہوں اس نے مجھے بلایا میں نے کہا وہاں جا کے دوسروٹ مارے گا ابھی اس گالی دے رہا ہے کہتا وہ تو مجبوری ہے اسے عزت نہیں کہتے جی سر دلوں میں عزت دلوں میں ہوتی ہے پسے پشت پسے پشت کیا کہا جاتا ہے کسی کے پسے پشت کیا کہا جاتا ہے ہر افسر کے بارے میں اس کے پسے پشت کیا کہا جاتا ہے یار بہت اچھا آدمی یار کیا کہا جاتا ہے یار بہت سخت بہت غلط آدمی یار بہت رحم دل ہے بہت م... یار بہت اکڑ ہے بہت اکڑ ہے. ہے بڑا تکبر ہے یار بڑی آجزی ہے یار بڑا شریہ ہے اس کی گردن میں ہاں؟ اخلاق چھ بنا تواضع پیدا کریں دوسروں کی अच्छाइयां دیکھیں خامیاں نہ دیکھیں خامی نظر ائے پردہ ڈالو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا اب جنازہ پڑھانے کے لیے اگے ہوئے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے اگئے حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں کیوں انه رجل فاسق یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے اس نے یوں کیا وہ کیا اپ جنازہ مت پڑھائیں اپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور میں نے دیکھا لیلتن فی لئی اللہ ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے نکی کا کام کرتے میں نے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے آپ نے جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تُو جنتی ہے آمد. یہ اخلاق ہیں ہاں اچھائیاں دیکھو گمیاں نہ دیکھو لوگوں کے کام آؤ لوگوں کو نفع پہنچاؤ کوئی مصیبت زیادہ آپ کے پاس آیا ہے اپنی سادت سمجھو اس کے کام آؤ اس کو نفا پہنچاؤ اس کی مدد کرو وہ آپ کے پیچھے نہ پھرے آپ اس کے پیچھے پھرو بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں عبداللہ بن عباس مسجد نبی میں ہے احتکاف میں احتقاف اور مسجد نبی کا کتنی بڑی بات ایک شخص کو دیکھا اس کے پاس گئے شریعت کا مزاج دیکھے اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو ہاں لوگوں کے چہرے پڑو لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے آپ کو فکر ہو کہ میں کسی کی مدد کروں میں کسی کے کام آؤں کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو آپ نے صحیح پہچانا ہے میں بہت پریشان ہوں اچھا پریشانی سمجھو کی پریشانی کیا ہے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لینے لوگوں سے مال لینے وہ دیتے نہیں ہے نہیں یہ پریشانی نہیں ہے پریشانی کیا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے میں نے دینا ہے اور حضور صلی اللہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو پریشانی بہت ہے کہاں سے دوں بن نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں ہاں جس جو سفارش کر سکتا ہے کرنی چاہیے جو کسی کی بات کہیں پہنچا سکتا ہے پہنچانی چاہیے ہاں. تو میں تمہاری سفارش کر دوں انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہوگی جوتا لیا مسیح سے باہر نکلے چل پڑے اس کی سفارش کرنے اس نے کہا حضرت آپ تو احتکاف میں تھے آپ بھول گئے اپنا احتکاف نہیں میں بھولا نہیں ہوں مجھے یاد ہے میں اتکاف میں تھا اور میں اعتقاف چھوڑ کے بھی نکل آیا ہوں پتہ کیوں نکلاؤں اور حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے یہ اس کے لیے دس سال کے اعتقاف سے افضل ہے دس سال کے اعتکاب سے افضل ہے کسی کی مدد کرو کسی کے کام آؤ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو آپ کوشش کرو اس کا مسئلہ حل کرنے کی آپ نے فرمایا عون العبد ما کا العبد فی عون اخی اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں خود لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتے ہیں آپ کسی کی مدد کرو اللہ آپ کی مدد کروائیں گے تو میرے بھائیو ہمارا معاشرہ خوبصورت بنے گا اخلاق اچھے بنائیں غصے پہ قابو کریں کسی کو حقیر نہ سمجھیں دلوں میں بغض نہ رکھیں کینہ نہ رکھیں کسی کی غیبت نہ کریں چغلی نہ کریں اپنے اندر تکبر نہ لائیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں اب بڑے سے بڑے افسر بن جاؤ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اب سب سے بڑے مالدار بن جاؤ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بڑائی اللہ کی ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو کسی نے دیا ہوا ہے اللہ نے دیا آپ کا کیا ہے اللہ جب چاہے چھین لے اللہ جب چاہے چھین لے آپ کیا کر لو گے توازو, توازو پیدا کریں عاجزی پیدا کریں کسی کو حقیر نہ سمجھے داروں کے ساتھ اچھا سلوک ماتحتوں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اچھا سلوک کریں گھر والوں کے ساتھ رشتداروں داروں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ادب ماں باپ کا ادب خدمت احترام عزت ہاں، اچھا سلوک کریں انس عنہ فرماتے ہیں میں نے دس سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال سید القونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال کی اور دس سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا اپنی زندگی سے کیوں کا لفظ نکال دو بھائی یہ کیوں کیا تم نے یہ کیوں نہیں کیا تم کیوں دیر سے آئے تم نے یہ کیوں کیا تم ادھر کیا کر رہے تم کیوں یہ کیوں کا لفظ نکالو اپنی زندگی سے کیوں کا لفظ کیا کرو دس سال حس انس فرماتے ہیں، میں نے نبی کی خدمت کی ہے اگر میں نے کوئی کام کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو دس سال میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں کا لفظ زندگی سے نکال دیں اور ایک جملہ زبان پر زیادہ لائیں گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا کیا کوئی بات نہیں کیا اب یہ بھوک لگی ہوئی ہے اور جناب گھر گئے کھانا کھانے کے لیے اب کھانا لگایا نا تو نمک تیز تو کیا کہ کیا ہاں آسان نہیں ہے بڑا غصہ آتا ہے اس کیا کو کیا کہ ابھی آپ بڑی تیزی میں باہر نکلے تو آپ کی گاڑی کے سامنے کسی نے گاڑی لگائی بھی ہے اب دس منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑا جب وہ آئے تو کیا مشکل ہے کہنا اس وقت جو خدا ناخواست اللہ سب کی حفاظت فرمائے گاڑی لگ جاتی ہے سڑکوں پہ اب گاڑی لگ گئی تو کیا کہو کیا کہو کہتا کوئی نہیں باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی کوئی بات نہیں ہو گئی اب کیا کرے جان کے تو کوئی بھی نہیں مارتا ہے. جان کے کوئی نہیں مارتا ہے. کتنی لڑائی ابھی بھی میں لڑائی ہو رہی تھی زندگی اپنی خود آسان بنائے میرے بھائی اخلاق سیکھیں سب سے پہلی بات نیت کرو کہ اخلاق اچھے بنانے انشاءاللہ. نیت ہو دوسری بات اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے اچھی اخلاق عطا اللہ مجھے بد اخلاقی سے بچا لے تیسری بات کوشش کریں اخلاق اچھے بنانے کی کیا کریں جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ جھگڑا کیا کرنا ہے ختم کرنا ماں باپ موجود ہیں ادب خدمت احترام عزت ماں ماتحتوں کے ساتھ نرمی ماں ماتحتوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ بہت ساروں کی بیوی سے بول چال بند ہے توبہ توبہ توبہ بتو بیوی سے بول چال بند وہ لڑائی کسی دشمن سے ہو تو بات سمے میں آتی ہے بیوی سے لڑائی صبح کا وقت تھا مجھے ایک آدمی ملا تو بڑا منہ سا بنا کے بیٹھا ہوا تھا نا ایسے منہ وٹ کے تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی تم بیوی سے لڑکے آئے ہو مجھے نہیں پتا تھا میں نے تو ویسے ہی تکا مارا تھا میں نے کہا کیا بات ہے تم بیوی سے لڑکے آئے ہو ایک دم حیران پریشان ہکا بکا ہو گیا کہتا ہے تہن فون تو نہیں کیا واقعی لڑکے آیا تھا تو جس جس کا بیوی بی سے جھگڑا چل رہا ہے نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے تاریخ صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا مول صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ بیوی بی سے جھگڑا ختم ہو جائے میری بیوی بی سے لڑائی بڑی ہوتی ہے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی بی سے جھگڑا مول صاحب کہنے لگے یہ تعویذ کا کام نہیں ہے اپنے اخلاق اچھے بناؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور اخلاق پہ ایک بات بتائی حدیث میں آتا ہے بیوی بی کے منہ میں لکما ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے آج تم گھر جانا کھانا بیوی بی کے ساتھ اور لک میں توڑ توڑ بیوی بی کے منہ میں ڈالنا کچھ عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی بی کے منہ میں لک میں ڈالنا وہ کام کیا تم نے کہتا نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہتا مولی صاحب بڑھی مول صاحب شرم بڑی آتی ہے مول صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے یہ تو حدیث میں آتا ہے اور اسے حکم دیا کہ دیکھو تمہیں گھر جانا ہے کھانا بیوی بی کے ساتھ کھانا ہے اور لکمیں توڑ توڑ بیوی بی کے منہ میں ڈالنے میرا حکم ہے اب گھر گیا اب تو حکم ملا تھا بزرگوں کا بیوی بی کو کھانے میں ساتھ بٹھایا لکما توڑا کہتا ذرا منہ تے کھولنا ذرا مولا صاحب کہنے لگا کہ مجھے آگے بتا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا کہ یہ, پر... یہ کسی نے سکھایا ہے کہ تارک جمیل نے مجھے کہا تو جھولی اٹھا کے دعا دے رہی تھی اللہ اس کا بھلا کرے میرے بھائی وہ اخلاق اچھے بنائے زندگی خوبصورت بنے گی اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے